رحمد و نصلی و نسلم على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد و علی آله و اصحابہ بارک وسلم و صلی علیک السلام علیکم خواتین و حضرات اسٹار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد ند اقبال حاضر خدمت ہے فقیر اب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرا ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نار جہنم کو اللہ تبارک نے ایک سال تک دہایا یہاں تک کہ وہ سن اس کے بعد پھر ایک آدھ سال تک دہکایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی اور پھر اس کے بعد ایک سال تک دہکایا یہاں تک کہ وہ تاریخ ہو گئی سیاہ ہو گئی اب وہ تاریخ رات کی طرح ہے اور خدا کی قسم اہل جہنم میں سے اگر کسی کا ایک کپڑا بھی دنیا میں پھینک دیا جائے تو اس کی بو کی شدت سے تمام دنیا کے لوگ پڑ جائے لازم بات یہ ہے کہ یہ جو جہنم کا تصور ہے جہنم سے نجات کا تصور ہے یہ تصور اتنا اہم ہے کہ اگر یہ تصور ہماری سوچ ہمارے قلب ہماری فکر میں اگر پیوست نہ ہو تو ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے گیا ہے اور کس انداز سے ہمیں دنیا میں چلنا چاہیے کس انداز سے ہمیں راست... راستوں کو اختیار کرنا چاہیے اور کس انداز سے ہمیں اپنے آپ کو خرافات سے بچانا چاہیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرغی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ دو کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم یہ تو دنیا کی آگ ہی آزاد کے لیے کافی تھی پھر اس سے بھی زیادہ حرارت اور تپش والی آگ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دو کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں انہتر درجے بڑھا دی گئی ہے اور انہتر درجوں میں ہر ایک درجہ جو ہے وہ حرارت اور تپش کے اعتبار سے دنیا کے برابر ہے یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے بات یہ ہے کہ دنیا کی آگ جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ایسی آگ ہے جس کے اندر اگر انسان ہاتھ ڈال دے تو اس کا ہاتھ جل جائے اس کا اگر جسم دنیا کی آگ میں گر جائے تو اس کا پورا کا پورا جسم جو ہے جل کر خاکستر ہو جائے لیکن اگر اس کی کمپیریزن میں ہم جہنم کی آگ کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے انہتر درجے بڑھا دیا ہے روایتوں میں ناظرین یہاں تک آتا ہے کہ اہل جہنم میں سے اگر کوئی شخص آ کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے آرام اور سکون کی نیند آ جائے اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے دراصل یہ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے آج کا مسلمان شاید غافل ہے آج کا مسلمان شاید سویا ہوا ہے آج کا مسلمان شاید اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا آج کے مسلمان نے شاید اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے یا آج کا مسلمان شاید غفلت کی نیند سو گیا ہے لیکن ناظرین ذرا سوچے تو صحیح کہ انسان جب قبر کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا تو پھر اس کے بعد وہ دنیا کی آنکھ کو اور محشر کی آنکھ کو کیسے برداشت کر سکے گا ناظرین آپ رہیں رہی گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لیکن مختصر سے وقفے پر جانے سے قبل میں صرف ایک بات ارض کرنا چاہوں گا کہ آج اس دور کے اندر جہاں پر انسان خرافات میں مبتلا ہے جہاں پر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے جہاں پر انسان برائیوں میں مبتلا ہے جہاں انسان جھوٹ بولتا ہے حسد کرتا ہے کیڑا کرتا ہے بغض کرتا ہے رشوتیں لیتا ہے حرام کاریاں کرتا ہے کیا وجہ ہے ناظرین کہ ہم آج جہنم کی نار سے خوف زدہ نہیں ہیں کیا وجہ ہے ناظرین کہ آج ہم جہنم سے خوف زدہ نہیں ہیں کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ذہن میں جہنم کا اصل تصور موجود نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیں تمام تر باتیں بتا جی دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی آیات میں ایک ایک بات کو واضح کر دیا گیا ہے یہ فرما دیا کہ جو تم نے بویا ہے وہ تمہیں کاٹنا ہوگا یہ فرما دیا گیا ہے کہ انسان کی ایک ایک نیکی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ انسان کی ایک ایک برائی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی لیکن کیا وجہ ہے کہ خوفی صحیح طور سے ہمارے دل میں پیوست نہیں ہوتا ارے آج دنیا میں رہ کر دنیا کی تھوڑی سی تکالیف ہم برداشت نہیں کر سکتے آج دنیا میں رہ کر اگر ہمارے گھروں کی بجلی چلی جائے تو ہم حب سے بیجا کا شکار ہو جاتے ہیں اس لہد میں جب انسان اتارا جاتا ہے ناظرین تو اکیلا تن تنہا منقد نکیر کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا کوئی مددگار موجود نہیں ہوتا لیکن جب وہ یہ تصور کرے کہ جہنم کی نار میں معذ اللہ کو جلایا جائے گا اور اس نار کے جس نار میں نہ انسان مرے گا نہ جیے گا نہ انسان کو ختم کیا جائے گا نہ انسان کو زندگی دی جائے گی بس تکلیف تکلیف اور تکلیف دی جائے گی عذاب عذاب اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچ رہے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپ سے اس کے بعد ایک مختصر سے اور آج ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں جہنم کے موضوع پر اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان ضلع حاضر خدمت ہے تھا پہلے مہمان کا ہو جائے ٹرانسمیشن کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہے آپ ماشاءاللہ اس ایوان کا مستقل حصہ ہیں آپ فقیح الصحر ہیں شیخ الحدیث ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاء اللہ جوائن کرتے رہتے ہیں تو اپنے سے جو ہے وہ ہماری تشنگی کو بچاتے رہتے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ہیں محترم جناب محمد عیسا صاحب آخر میں تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے حرد العزیز نوجوان صناخا ہیں اللہ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو ایک مقام ادا کیا بارہ زبانوں پر ماشاء اللہ آپ کو ناخانی کے حوالے سے عبور حاصل ہے محترم جناب شیخ قادری صاحب اس ایوان کے دروازے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے کھولوں گا اور یاد رہے ناظرین کہ جہنم سے نجات کا اشرا چل رہا ہے اور جہنم کے موضوع کا آپ کو پتا ہے کہ نائٹ نائٹمیشن نے ہم نے بہت طویل کلام کیا ہے لیکن ہم اس اشرے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ اس میں مزید کلام کریں اور آپ بھی ہمیں جوائن کریں آپ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام سلامت کرتا ہوں رسول آئے آئے صلی اللہ علیہ وسلم سے My <laughs> hope tere khauf se یا نپ ش بنا یا Sarnaya ilahi naba ya ilahi na pa ماشا کیا بات ہے عمران بھائی جی محمد عیسی صاحب ہوئی ایمان پر خاتمہ یا لاہی سارا مسئلہ یہی کہ یہ جو ایمان پر خاتمے کا معاملہ ہے یہی آپ کو یا تو جنت کے راستے دکھا دے گا یا پھر یہی آپ کو قرآن سے درگاہ سروا دے گا یہ ایمان پر خاتمے کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ تو آپ کو یا تو جنت کے دروازے کھلوا دے گا یا معاذ اللہ جہنم رسید آپ کو سروا دے گا یہ دونوں باتیں جو ہے اس پہ سامنے ہیں جہنم سے نجات کا اشرہ ہمارے سامنے ہے بہت طویل موضوع ہے جہنم کا لیکن میں بہت مطلق اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی وجوہات ہیں کیوں لوگ جو ہیں وہ جہنم رشید کر دیے جاتے ہیں اس پہ کلام کرتے ہیں بسم اللہ رحم الرحیم السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حدیث مبارکہ فورٹی نائن 47 آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جہنم میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا ٹھیک اور وجہ اس کی اس کے اعمال ہوں گے <laughs> تم اعمال کرتے رہو <laughs> تاکہ تم جنت میں جاؤ <laughs> اور پھر ہمیں ایک آیت میں کوٹ کروں گا یہاں پر 67 سورہ کی آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حیات اور موت کو خل کیا تاکہ میں آزماؤں تم میں سے بہترین عمل کون کرے گا <laughs> تو ایک چیز تو ڈیفائن ہو گئی ہے کہ عمل جو آپ کے سالیاں ہیں وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے جو آپ کے برے اعمال ہیں وہ آپ کو جہنم میں لے جائیں گے جی اور مزید اگر آپ دیکھیں سورہ قرآن کی سیون سورہ ہے آئٹ نمبر 179 میں اللہ سبحان فرماتے ہیں کہ بہت سارے جنوس میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کہتے ہیں بہت سارے جنونس میں نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے بات ختم نہیں ہوئی اللہ سبحان الطالیہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کے دل تو ہیں جس سے یہ سوچتے نہیں ان کے تو ہیں جس سے یہ नहीं इनकी आंखें तो हैं जिनसे ये देखते नहीं तो ये तो ढोर और ढंगर है بلکہ اس سے زیادہ ہیں اللہ سبحان ایمان والا ہو یا انسان اس کو سمجھا رہا ہے کہ اس کو تین ایبلٹیز میں نے دی ہیں دل سوچنے کے لیے ٹھیک کان سننے کے لیے آنکھ استعمال کرنے کے لیے اور مثال دے کے سمجھا رہا ہے کا کیونکہ اینیمل اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور کو سوچنے کی ایبلٹی نہیں شعور وہاں موجود نہیں ہے شعور دیا گیا ہے دیکھیں ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پروگرام میں میں دل کو ڈیفائن کرنے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ بریک آتا ہے تو انسان جب بریک کے بعد دیکھتا ہے کہ روح حفظہ کا ہیڈ چل رہا ہے تو وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کام سے سن رہا ہوتا ہے دل سے اثر کرتا ہے تو دوسرے دن خرید رہا ہوتا ہے <تصف> <t> تو اللہ سبحان اطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں میرے معاملے میں قرآن اور رسول کی شریعت سے کیوں یہ فائدہ نہیں لیتے <تصفح> اگر انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جائے گا اللہ <تصفح> سبحانہ لگے <وقال اتنیتا> بات جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ کچھ آپ سوچیں کچھ ہم سوچتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سوقع کے بعد ٹائم کی اس ٹرانسلیشن کے ساتھ اور جہنم سے نجات کیسے حاصل کی جائے اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی ابو بکر شدید صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب محمد عیسیٰ صاحب آخر میں تشریف فرمائیں جناب عمران شیخ قادری صاحب مفتی صاحب بات یہ ہے کہ محمد عیسیٰ صاحب سے تمجن گفتگو رہی اور ابھی اس بات پہ ہم آئیں گے کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں اس پہ آپ سے کلام کی کروائیں الحمدللہ رب العالمین وسلط وسلم واغ سید المبیا اب المسلم ولی و اصحبی وزرا جناد بھائی بہت बहुत نے کوششن جو پوچھا ہے بہت اہم بھی ہے اور بہت تفصیلی بھی اور بہت مختصر بھی ہے مختصر جواب دیا جائے تو اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ رسول کے نہ فرمانے کی لیکن ایسا کرے نا کہ کچھ لوگوں تک میسج بھی پہنچے پتا بھی چلے کہ بیسکلی وجوہات کیا ہے دیکھیے وجوہات وجوہات وہ یہ ہے جب بڑے بڑے جب قبائل گنا ہے مثلا انسان زنا کرتا ہے تو اس کے وجہ سے جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے کسی <تصفح> کو قتل کرے تو جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے رب کریم کی ذات کے ساتھ شریک کرے تو جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے اسی طرح بد کرے جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے چوری کرے جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اسی طرح اور اپنے ساتھیوں کو مارے سود لے اس کے بارے میں حدیث کرنے میں بہت تفصیل بھی آئی ان ہم گفتگو کریں گے اس کے بارے میں شراب شراب ہے جوا ہے تو یہ ایسی ایک طویل فہرست ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے یہ اسباب بنتے ہیں جانوں میں داخلے کے اچھا فضول خرچی جی ہاں فضول خرچی بھی شراب بھی کسی کی لینا کسی کا خرچی کے بارے میں تو خصوصی طور پہ آئے تھے تو یہ بارے میں فرمائے گا کہ ان محمدین صان الرفان شیعتین کے فضول خرچ جو شیطان کے بھائی ہیں تو ایک طویل فیل جیسا کیا؟ یعنی ہم یوں سمجھیں کہ گناہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ کسی نہ کسی طور سے جہنم میں لے جانے کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں حفاظت کے حد چھوٹے جو کام ہوتے ہیں گناہ کے وہ بھی پھنسا سکتے ہیں انسان کو اچھا بخاری شریف کے ایک روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر دیا تھا اور بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم ہوا بلی اس کے منہ پہ پنجے مار رہی ہے یعنی وہ ایک چھوٹا سا گناہ جو ہے وہ بھی اس کو جہنم لے جانے کا سبب بن سکتا ہے محمد اس کیا فرمائیں گے کہ آپ کون سی آپ کی نگاہ سے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھا کے لیے جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے جہنم کر دیا جاتا ہے قرآن کی اس کی آئے نمبر اگر آپ پڑھیں فورٹی ون سے لے کر فورٹی نائن تک تو مجرمین سے پوچھا جائے گا تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی हुँ. تو مجرمین کہیں گے کہ ہم سلاد سے کافل تھے हाँ. اور آپ اور میں جانتے ہیں قرآن میں ٹوئنٹی نائن سورج کی فورٹی فائیو میں کہ سلاد برائیاں اور خواہشوں سے دور کر دی جیسے موسیقی صاحب نے فرمایا اور ہم مس, مسکین کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے یتیموں کا خیال نہیں رکھتے تھے یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو عملی کرنے چاہیے جب ان اعمال سے ہم کافل رہتے ہیں تو ایسے مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ سبحانہ الطالیہ ہمیں قرآن میں بہت ساری مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں 51 سورہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دین کو اللہ سبحانہ الطالیہ کا جو آئین ہے جو قانون ہے اس کو خیل اور تماشا سمجھتے ہیں اور یہ تو اپنے نفس کی اتباہ کرتے ہیں ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے تو دین کیا ہے دین وہ ہے جو اللہ سبحانہ و نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا جو اس کی ابتباہ کرے گا اس میں کم دور اور بڑے ایمان والے اپنی جگہ لیکن کم سے کم اس بس میں ضرور بیٹھ جائیں جو جنت کی طرف جائے گی کیونکہ دو گاڑیاں تو ہیں ہی ایک جہنم کی طرف جانا ہے ایک نے جنت میں جانا ہے اگر ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کس گاڑی کے مسافر ہیں تو پرابلم ہو جائے گی ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم صحیح گاڑی میں ہیں یا نہیں ہیں اچھا ایک بات بتائیے وہ گاڑی جب ایک مرتبہ جہنم چھوڑ کے آ جائے گی تو کیا دوبارہ پک کرنے کے لیے جائے گی یا یہی جہنم ہی نہیں اللہ سبانہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے کہ اس قرآن میں جہنم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اور میں یہی سیکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت ایک دفعہ دیتے ہیں زندگی روز دیتے ہیں تاکہ آپ جاری رکھیں گے محمد عیش صاحب نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر صوفیہ کے بعد ان کی اور جہنم سے نجات کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی اب بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمایا جناب محمد عیسہ صاحب آفیم میں تشریف فرمائے جناب عمران شیخ قادری صاحب بات یہ ہم ان لوگوں کی وجوہات پہ بات کر رہے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پہ لوگ جو ہیں وہ جہنم رشید کر دیے جاتے ہیں مجھے جب یہ فرمائیے کہ جہنم بیسکلی جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ اس کی آگ کی تپش ہے تو شدت کا جہنم کی کیا عالم ہے دیکھا جن شدت کا یہ عالم ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے علماء <سؤال> نے اتنا بلکہ روایت کی روشنی میں یہ بتایا کہ اگر جہنمی کو جو جہنم کی آگ کو سہ رہا ہے اگر دنیا کی آگ میں چھوڑ دیا جائے تو یہاں پر آ کر مزے سے آرام کرنے لگے اس کو نیند آ جائے گی <سؤال> تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر شدید ہوگی کہ دنیا کی آگ میں ہم اپنا ہاتھ قریب وہ اس حال میں آگے سو جائے گا اچھا ایک بات یہ فرمائے کہ کس انداز سے مطلب اگر ویسے تو ہم نے بہت گفتگو اس بارے میں کی ہے لیکن جہنم بیسکلی ہے کیا چار دیواری کا نام ہے کوئی جگہ کا نام ہے کوئی مقام کا نام ہے کیا ہے دیکھیے جہنم کے بارے میں کہ ایک مکان ہے ایک جگہ ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے اور باقاعدہ اس کے سراؤنڈنگ ہے اس کا ایریا ہے باقاعدہ اور اس میں لوگ بھرے جائیں گے اور یہاں تک کہ قرآن قرآن مجید قرقان حامید میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت دے اپنے شاخ مبارکہ کو اس میں ڈالے گا جہنم کہے گی میں مزید حل میں مزید لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ, اور لاؤ تو یہ جہنم نہیں بھرے گی لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساخ مبارکہ کو ڈالے گا جو بلا تشبیر عرض کر رہے ہیں پنڈل کو हुँ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ جانتا کہ کیا مانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر یہ بھرے گی اچھا اتنا شدید عذاب ہونے کے باوجود اتنی سختی ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس پہ کلام کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس ایوان کے پہلے کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا جنید بھائی جناب کچھ عرصہ پہلے میرے سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اچھا تو آیا کیا میری معافی ہو سکتی ہے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور قتل ہونے کی صورت کیا تھی بھائی ایکچولی وہ بندہ جو تھا وہ کچھ عیاش تھا اور بدکار قسم کا آدمی تھا اور شریف لڑکیوں کو بربرا کے ان کی عزت پہ لوجتا تھا وہ میں نے تو اس غصے میں آ کے قتل کر دیا تھا کہ یہ لوگوں کی بہن بیٹھوں کی عزتوں کو برباد کر رہے کتنے سے پہلے کی بات ہے یہ, یہ تقریباً ہو گیا ڈیڑھ دو سال ہو گیا ڈیڑھ دو سال ہو گئے اور کیفیت کیا رہی ان ڈیڑھ دو سالوں میں آپ کی کیفیت تو یہی ہے کہ اللہ نے توبہ کی ہے کہ جو گناہ ہو گیا ہے گناہ ہے یا نہیں کی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا بار جو بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ اور سے توبہ کی ہے بس ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جذب بڑی عجیب سی بات ہے بڑی امیزنگ بات ہے کہ مطلب ایک شخص وہاں پہ جو فریق کی بات ہو رہی ہے وہ تو اگزانی شرابی اور مطلب عورتوں کی عزتوں سے کھیلنے والا شخص انہوں نے قتل کر دیا تو کیا صورت ہوگی دیکھیے قوانین نے شریعت کے رو سے بلا شبہ زنا کرنا زنا کرنا شراب پینا اور لڑکی کو اغوا کرنا سخت گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی سخت سزا مقرر ہے لڑکی کو اٹھانے لینے کی قتل تک کی سزا حاکم دے سکتا ہے ٹھیک ہے مگر انہوں نے جو اپنے طور پہ یہ کام کیا ہے اگرچہ ایک نیکی کی جذبے سے مغلوب ہو کر کیا ہے مگر انہوں نے اس میں غلطی یہ کی کہ یہ ان کا کام نہیں تھا کسی کو مارنا کسی کو قتل کرنا تو یہ یہ بھی اس بار اس وجہ سے گنا ہے اگرچہ کہ انہوں نے مچھو کو مارا لیکن غلط طریقے سے مارا جو ان کا کام نہیں تھا تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اگر سچے دل سے انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حدیث کریم میں آتا ہے توبہ کرنے والا ایسا کہ ہمیں بنی اسرائیل کا واقعہ بھی ملتا ہے نا جس نے قتل ایک شخص نے کیجیے سو کر دی اور قبول کر لیا تو ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے ہم hmm. بات یہ کر رہے تھے کہ جہنم کی اتنی تپش ہے اتنا عذاب ہے اتنی سختی ہے جہنم میں لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ انسان ایسے کام کرتا ہے کہ اسے جہنم کر دیا جاتا ہے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبریل امین جو ہے وہ دیکھا اور کی کہ رب کریم یہ تو اتنی حسین و زمین ہے کہ کوئی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا کیا بات لیکن اس کو جو ہے پھر اس کا جہنم برائے تو اتنی جی شدید برائی تو نے دبری اللہ اتنے خطرناک اتنے خوفناک کوئی نہیں جائے آپ اس کرام کو جاری رکھوائیں گے نازم بڑی خوبصورت بات مختی صاحب بیان کر رہے ہیں بہت پیاری سی روایت ہے لیکن آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر بات <اسلام> <اسلام> <اسلام> <اسلام> <اسلام> آپ کا میری زبان میں سوال حاضر کرنے سے کس طرح عمران شیخ قادری صاحب میں جان گیا جانب جانب جانے جانب پہ سپے جانا جانبھی خوان گیا خوان گیا سپ مان گیا جو مانی گیا سب مانی گیا گیا گیا جان گیا گیا گیا نہیں تو یم گیا کہ گیا کیا چہن ججا جانوی چہن جگہ اس کی سرکشن تو نہیں سرکتی متندگی میں چان گیا جی ہند فنگ میں بچان گیا ہندی بند میں بچان گیا چان گیا جن تیر کو میں پہچان گیا جنگ میں پہچان گیا ہر namaste mera نی گوئی کم نکم ہو جا نہ ہو گیا <ís�> بیا <ابتحدث> بچے <سل Kel� Christopher> شم کلام لیکن موضوع کے ساتھ ایک بار آپ میں آپ کو وعلیکم السلام مجھے بہت خوشی ہے میں نے آپ کے پروگرام بہت دیر تک ٹرائی کر رہی ہوں وہ نہیں رہا تھا بہت شکریہ کال اور کہاں سے بات کر رہی ہوں میں فیصلہ سے بات کر رہی ہوں فرمائیے میں نے پوچھا تھا مفتی صاحب سے یہ رمضان میں جو हैं ہو جاتے ہیں کیا وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں کے بعد کا حساب کتاب بھی لیا جاتا ہے ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا حالت میل آپ کا آپ کی بہت دعا ہے کالر کہاں سے بات کر کرنی میں فیشاج سے بات کر رہی ہوں ہے جی فرمائیے میرے تین دست ہیں آپ سے नहीं. پہلا یہ کہ جو ہسبینڈ اپنی بیویوں پر بہتان لگاتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ غلط نہیں ہیں جبکہ وہ غلط ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک جنم کے لیے کیا ہے اور دوسرا مثال یہ ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کے جناکاری کرتے ہیں لڑکا لڑکی سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ حرام ہے وہ پھر بھی یہ کام کرتے ہیں اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ خود سے ہوتی ہے اور تیسرا سجیشن میرا یہ ہے جو شخص اپنی بیوی کو بار بار یہ کہہ دے کہ میں نے فیصلہ دے دیا وہ بھی کس طرح سے گناہ ہوا اور اس کو بھی تو معافی نہیں ہے نا قرآن میں اس کے بارے میں کیا کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا مفتی صاحب ہم بریک پہلے بات کر رہے تھے اپنی ایک روایت کے بارے میں تشکرہ کیا تھا کہ جہاں پہ نعمتیں جنت کی ہیں اور جہنم کے حوالے سے عذاب تو اس پر اللہ تبارک نے پھر جنت الفردوس کو جنت کو جو ہے مشقت سے دام دیا اور تو جبریل امین نرف اللہ تو نے اس کو اتنا مشقتوں سے ڈھانپ دیا ہے تو اب تو شاید کوئی شخص بھی اس میں جانے کے لیے تیار نہ ہو کوئی شخص اور جہنم تو اللہ تبارک لذتوں سے آسائشوں سے ڈھانپ دیا تو جبریل نے نرف کے رب گرد رزاق کی قسم اب تو لگتا ہے سب لوگ اس جہنم میں جا پڑے جائیں گے بالکل ٹھیک ہے آگے بڑھاتے ہیں محمد عیشا صاحب کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے کہ وہ جو منظر ہے جسے ہم کا منظر کہتے ہیں یا ججمنٹ ڈے کا منظر کہتے ہیں یا کا منظر کہتے ہیں وہ کیا بیسکلی ہوگا اگر ہم پڑھیں سورہ 69 سکسٹی نمبر 19 سے لے کر 35 تک تو منظر یہ ہے کہ ایک جو ایمان والا ہے جس نے اچھے امال دنیا میں کیے ہوں گے اس کو رائٹ right ہینڈ میں اس کے امال نامہ دیا جائے گا اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے اس کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا رائٹ right ہینڈ میں جس کو مل رہے ہیں تو وہ اعلان کر رہا ہے آج میں امتحان میں پاس ہو گیا تو جہنم والے اس سے پوچھیں گے کہ تم کس امتحان میں پاس ہو گئے تو وہ کہے گا مجھے پتا تھا کہ میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا اس لیے میں اس امتحان کی دنیا میں اپنے پیپروں کی تیاری کرتا رہا اپنے پیپروں کی تیاری کرتا رہا اور جو جس کو لیفٹ میں ملا ہوگا جو جہنمی ہوگا وہ کہے گا اے موت مجھے آ کر مار اے موت مجھے آ کر مار لیکن وہاں موت کو بھی موت دی جائے گی کیا بات اللہ سبحانہ و اس لیے موقع دیتے ہیں ہمیں دنیا میں کہ ہم سیکھ لیں ہمیں یہاں پتہ چل جائے اور یہ مسلمان پر سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اس کو سے کھول کر پڑے کیونکہ جن دیکھیں ہم زندگی میں ویسے بھی جب سفر کرتے ہیں ہم اس بس میں نہیں بیٹھتے جس کا ہمیں پتا نہیں ہے پتا ہی ہے صحیح بات ہم پراپرٹی بھی خریدتے ہیں تو دس جگہوں سے پیپر اس کے ویریفائی کراتے ہیں ایک لاکھ روپے کی گاڑی آپ خریدتے ہیں تو چار جگہوں سے آپ اس کے کاغذات چیک کراتے ہیں ہم زندگی اور موت کے بارے میں جہنم اور دوزب کے بارے میں بار ہم جانتے ہیں اچھا محمد اس صاحب بس والی ہے آپ کی بات کہ بڑی عجیب سی بات ہے آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ دو بسیز ہیں ایک جو ہے وہ پارک کی طرف جائے گی گارڈن کی طرف جائے گی اور دوسری جو ہے کھائی کی طرف جائے گی تو کون بے وقوف ہوگا جو بس میں بیٹھے گا جو کھائی کی طرف جائے گی سب سے سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے یہ سب بھی رمضان ہے نا عام لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا صاحب دیکھیں رمضان تو گزر گیا تو میں ان سے کہوں خدا رہا رمضان نہیں گزر رہا ہے ہم گزر رہے ہیں رمضان تو اگلے بار پھر آئے گا کیا بات ہے کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس سینس سے سوچتے نہیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو میں نے اصل دیے تاکہ یہ سوچیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ گناوں کی لذت میں انسان اتنا بہرآدہ اور اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو حق سمجھ میں نہیں آتا جس طرح ہمارے بہت سارے کالرس بات کر رہے ہیں جہنم میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا یہ بھی آپ کو جہنم میں لے جائیں گی اور حدیث بخاری ہے تھرٹی تھری اینڈ تھرٹی فور آپ پڑھیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار